سور مریم کا آغاز ہوگا یہ سولہ پارے کا چوتھا رخو ہے سور مریم مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر انیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چوالیس ہے اس میں نائنٹی ایٹ آیات یعنی اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوں ہیں مریم کے معنی ہیں عابدہ عبادت کرنے والی حضرت مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کروں گی جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اپنی عبرانی زبان یا سریانی زبان کے مطابق ان کا نام مریم رکھا جس کے معنی ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب جبریل امین سری مریم کو لے کر آئے اور آپ نے اس کی تلاوت کی کاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا علمتو تو میں نے جان لیا جبلی امین نے عرض کی ہاں آپ نے کہا عالم تو یا علم تو آئین علم تو صاد علم تو جبریل امین نے عرض کی کہ آپ نے کیا جان لیا میں نے تو کچھ نہ جانا عقید جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اشاد فرمایا جو میرے رب نے مجھے سکھایا وہ میں نے جان لیا تو جبریل امین تو پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے حقیقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے رحسمان علام القرآن رحمان عز و جل نے قرآن سکھایا ذکر رحمت ربی کا اب یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو رحمت آپ کے رب نے اپنے بندے حضرت زکریہ پر فرمائی علیہ السلام اذ نادا رب خفیہ جب آپ نے اپنے رب کو پکارا آہستگی سے حضرت ذکر علیہ سلاط و حضرت مریم کے حجرے میں جب تشریف لاتے تو آپ دیکھتے ایسے پھل موجود ہیں جو بے موسم کے ہیں سردی کے پھل گرمی میں ہیں اور گرمی کے پھل سردی میں ہیں کوئی لے کر آنے والا نہیں باہر سے آپ تالا لگا کے جاتے اور آپ ہی تالا کھولتے ایک دن فرمانے لگے اے مریم یہ پھل تمہارے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم نے ارض کی کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں تو حضرت ذکریہ علیہ سلاۃ والسلام کی توجہ اس طرف ہوئی کہ اولاد کا پھل لگنے کا موسم تو نہیں کیونکہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر پچہتر سال اور دوسری روایت کے مطابق اسی سال یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر ستر سال یا پچہتر سال سے زائد تھی آپ نے یہ خیال کیا کہ اولاد کا موسم تو نہیں ہے اولاد کا پھل لگنے کا موسم نہیں اور میری زوجہ وہ بھی بانج ہیں لیکن جو رب بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے وہ مجھے بے موسم کا پھل یعنی اولاد اس بڑھاپے میں دینے پر بھی قادر ہے آپ کا یقین تو تھا لیکن اس واقعے نے آپ کے شوق کو بڑھا دیا اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی آپ نے تنہائی میں آہستگی سے عرض کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رب کی بارگاہ میں اولاد کا سوال کر رہے ہیں قولا عرض کی ربی اے میرے رب انی وہنالعوم منی بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں واشتا علر رأس شیبا اور میرے سر سے شولہ چمکا یعنی میرے جسم کے سارے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے ولم اکم بھی دعی شقیہ۔ اور میں تجھ سے اے پروردگار دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا یعنی تو نے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی ہیں گو کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے لیکن تو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وہ ان خفت الما لیا میوں اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ دین اسلام کا نقشہ بدلنے کی کوشش نہ کریں لہذا تو مجھے وارثرما مجھے بیٹا عطا فرما کہ جو دین اسلام کی خدمت کو آگے بڑھائے وہ کان اتیمر اور میری بیری بانجھ ہے فبلی مل دن کا پروردگار اپنی رحمت سے مجھے میرا مددگار عطا فرما یعنی میرا ایسا بیٹا عطا فرما جو دین میں میرا مددگار ہو یریزو جو میرا وارث ہو وہ یریز من علی یعقوب اور یاقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو بنی اسرائیل کو سنبھالنے والا اور انہیں گمراہی سے بچانے والا ہو وج آل ربی اے یا تو اسے پسند فرما لے تو اسے چن لے اور دین کا خادن بنا دیکھیے اولاد کی تمنا تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہماری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے ہم اولاد مانگتے ہیں بڑھاپے کا سہارا کاروبار سنبھالنے والا ہماری جائیداد کا وارث اور یہ اولاد مانگ رہے ہیں جل ربی ردی یا پرور دگار ایسی اولاد عطا فرما جسے تو پسند کرے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہو یعنی اولاد مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو اللہ کا پیارا کلام ہمیں ایک نظریہ دے رہا ہے کہ صرف اولاد کوئی کمال نہیں ہے کافروں کے پاس بھی اولادیں ہیں نیک صالح اولاد جو ہمارے مرنے کے بعد بھی دین کی تبلیغ اور خدمت کر کے ہمارے لیے قبر میں راحت کا سامان پہنچائے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود نیک بن جائیں جب ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی تو ہماری اولاد کے ذہن بھی پاکیزہ ہو جائیں گے جب ہمارا دل نور قرآن سے منور ہوگا تو ہماری اولاد کے ذہن بھی قرآن کے نور سے منور ہوں گے کیونکہ اولاد پر والدین کا اثر پڑتا ہے جب ہم خود اللہ کے نافرمان فرمان ہیں تو پھر ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہوگی یا ز کران شروع کا بے غلام یا ز کر ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یاحیا ہوگا لم نہ جان لہو من قبل سمی اس نام کو ہم نے اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا یحییٰ کا ایک مانا ہے لوگوں کو زندگی دینے والا یہاں مراد ہے زندگی سے ایمانی زندگی حضرت یحیہ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت دی گئی اور آپ جب تین سال کے تھے تو آپ کو وہ عقل مندی و دانائی دی گئی کہ آپ ایسا کلام کرتے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی ایسا کلام نہ کر سکے اصل حیات جو ہے وہ ایمانی حیات ہے اصل زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے علیہ السلام لوگوں کو وہ زندگی عطا فرماتے ایمانی شعور کی زندگی دیتے قول ربی عرض کی اے پروردگار کی ایپرور لی یقون میرے یہاں لڑکے کی ولادت کیسے ہوگی وکان تم راقرن حالانکہ میری بیوی بانج ہے اولاد کے قابل نہیں ہے وہ قد بلگ تو مینل کی بری اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا میں اتیا ہو گیا یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تو میں بھی اولاد کے قابل نہیں میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں پھل کا موسم بھی نہیں بلکہ اب تو پھل کا درخت بھی باقی نہ رہا تو کیا ہمیں جوانی ملے گی پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں یہ سوال تھا اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں کا فرمایا اسی طرح اولاد ہوگی اسی عالم میں اولاد ہوگی کال رب کا ہوا ال کے رب نے فرمایا یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے وہ قد خلق تو کا من قبل آپ کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ولم تک شعیع ان اور آپ کوئی چیز نہ تھے یعنی آپ کو عدم سے اللہ ہی نے وجود دیا تو حقیقت پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ تو اس کی مشیت ہے کہ اس نے اسباب کو بنایا تو بغیر ماں باپ کے جس کو چاہے اولاد دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اگر آپ کی عمر زیادہ ہے آپ کی بیوی بانج ہے تب بھی اللہ تعالی اولاد دینے پر قادر ہے یہ واقعہ حضرت مریم کے ذکر سے پہلے ذکر کیا گیا یہ ذہنی طور پر سمجھنے کے لیے انسان کو تیار کیا گیا کہ حضرت مریم کے یہاں اولاد ہوئی بغیر شادی کے بغیر نکاح کے بغیر کسی مرد کے تعلق کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو جو رب حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے بغیر موسم کے اور بغیر درخت کے جبکہ اولاد کی صلاحیتیں بھی نہیں ہے پھر بھی وہ دینے پر قادر ہے جو اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے اس نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے بغیر شادی کے بغیر نکاح کے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے ان نلح الشین قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے یہ یہودیوں کا بھی رد ہے اور عیسائیوں کا بھی رد ہے یہودی نعوذ باللہ اللہ ذالب اسپاق پاکیزہ خاتون حضرت مریم ردی اللہ تعالی عنہا پر توہمت لگاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ میں ذالب یوسف نجار کی طرف نسبت کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ظالب تو یہودی تو یہ خیال کر کے گمراہ و تباہ ہو گئے اور عیسائیوں نے کوئی توہمت تو نہ لگائی لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ ہے نوزب اللہ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے دونوں کا رد ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی حضرت مریم نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا کی رب جعلی آیا اے پروردگار مجھے کوئی نشانی عطا فرما کہ جب میری زوجہ حاملہ ہوں امید سے ہوں تو وہ وقت مجھے پتا چل جائے تو فورا میں زیادہ تیری عبادت کروں اور زیادہ تیرا شکر ادا کروں کتنا پیارا درس ہے کتنی پیاری سوچ عطا کی جا رہی ہے کہ بچے کی ولادت تو بعد میں ہوگی مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس نعمت کی ابتدا ہو گئی تو میں اسی وقت تیرا شکر بجا لاؤں اور ایک لمحہ میں تاخیر نہ کروں ایسا کرم کر دے جس میں نظریہ ہے کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو ناشکری کرنے اور گناہ کرنے کے بجائے شکر زیادہ کرنا چاہیے لائن شکر تم اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت عطا فرماؤں گا اللہ تک ناسا سلاسا لیالن سب فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ درست ہونے کے باوجود سبیہ کے معنی بالکل درست آپ کی زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اس کے باوجود تین دن تک آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے حسن فرماتے ہیں کلام سے مرادی یہ ہے کہ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکیں گے ہاں جب آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو زبان کھل جائے گی لوگوں سے آپ اشارے سے بات کر کے انہیں سمجھائیے گا کہ وہ بھی اللہ کی یاد کریں آپ بھی تین دن خوب اللہ کی عبادت کر کے خوب اللہ کا شکر ادا کریں پھر جب وہ وقت آیا حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنے محراب میں محراب سے مراد وہ محراب نہیں جو آج کل بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ محراب جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ بنائی جاتی ہے یہ نہ تو حضور کے دور میں تھی یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے مگر چونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی کام نہ کیا وہ کام اگر بعد میں ایجاد کیا جائے اور وہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو تو بدعت ہے ورنہ وہ بدعت ہے سیاح نہیں ہے تو مینار بھی حضور کے دور میں نہ تھے محراب بھی حضور کے دور میں نہ تھی بعض کی ایجاد ہے مگر چونکہ یہ شریعت کے خلاف نہیں شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں زیادہ یہ بھی دت سیاح نہیں ہے یہاں جو محراب کا ذکر آئے گا اس سے مراد وہ ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے کمرے بنے ہوئے تھے جس میں عبادت کے لیے لوگ جب جاتے جیسے ہمارے یہاں احتکاب کرتے ہیں تو پردے لگا لیتے ہیں تو وہ جب مسجد اقسام میں بیت المقدس میں اعتکاب کرتے تو دروازہ بند کر لیتے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر خوب اللہ کی عبادت کرتے تو اس طرح کے کمرے تھے ایک کمرہ حضرت ذکری علیہ السلام کا تھا جسے محراب کہا گیا تو حضرت ذکریہ علیہ اللاط وسلام جب عبادت میں ہوتے اور کئی کئی دنوں تک آپ کے یہ معمول تھا اور لوگ کئی کئی دنوں تک آپ کا انتظار کرتے کہ آپ باہر نکلیں گے اور ہمیں واضو نصیحت فرمائیں گے لوگ انتظار کر رہے تھے آپ باہر نکلے فخر اعلی قومی من المحراب بس آپ عبادت کے حجرے محراب سے اپنی قوم کے سامنے باہر نکلے اور قوم کو تبلیغ دین کرنے کے لیے زبان کھولنا چاہی لیکن زبان لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے رک گئی پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو زبان چلنے لگی تو آپ سمجھ گئے کہ وہ نشانی آ گئی بس آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو خوب اللہ کی عبادت کرو پھر آپ تین دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے حضرت یاحیہ علیہ السلط وسلام کی جب ولادت ہوئی اور جب آپ دو سال کے تھے تو آپ پر پہلی وہی کا نزول ہوا دو سال کی عمر میں بعض لوگ جو ہر بات کو اپنی عقل پر تولتے ہیں وہ وسع اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے مگر ہماری عقلیں ناقص ہیں کبھی کبھی ہم بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے اگر ہم قرآن و حدیث کی بات سمجھ جائیں تو یہ ہماری سعادت ہے اور اگر کوئی ہماری ناقص عقل میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے تو اس موقع پر مغربی جو مفکرین کہلاتے ہیں کافر ہیں یہ جو دہریے قسم کے ہیں یا جو مسلمان ہیں لیکن بہت زیادہ ہر چیز میں اپنی لاجک اور عقل کو دخل دینے لگتے ہیں تو وہ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دو سال کا بچہ اس پر وہی کیسے نازل ہو سکتی ہے یہ بڑے نادان لوگ ہیں قرآن مجید فقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ عشا علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا دودھ پیتے ہوئے تو اس بات کو کیا ہم انکار کر دیں گے اگر اس بات کا انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا تو یہ کوئی باتیں عقل سے ماورا نہیں ہے ان اللہ علاقین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اگر بچہ تین سال چار سال کے بعد بولنا سیکھ جاتا ہے اچھی طرح تو وہ بھی کون سکھاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اللہ نہ چاہے تو بچہ بول نہ سکے کئی گونگے پیدا ہوتے ہیں کئی لوگوں کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس کی گروتھ جو ہے بہت کم ہے تو جسم تو ان کا بیس سال کا ہے دماغ جو ہے دو سال کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب اس پر قادر ہے کہ ایک بچہ بیس سال کا ہو گیا اس کا دماغ دو سال کا رہ گیا اس کی عقل اس پر بھی قادر ہے کہ بچہ دو سال کا ہو اور اسے اللہ تعالی 20 سال والی یا 40 سال والی اقل عطا فرما دے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتابا بقوۃ اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامی کتاب سے مراد تورات شریف ہے وا اتینا ھل حکمت اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی سبھی معنی بچہ بچپنا ایک قول یہ ہے کہ دو سال میں نبوت ملی اور دوسرا قول یہ ہے کہ تین سال کی عمر میں نبوت مل گئی اور آپ تین سال کی عمر میں ایسا کلام کرتے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ اور حکمت بھرا کلام کرنے پر قادر نہیں تھا بلکہ ایسا کلام کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا اس عمر کا بچہ ایسا کلام کرے وہ ہناندُن وہ زکاتن اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہے اور پاکیزگی ہے جو ہم نے اپنے بندے یاہیا پر فرمائی و کان تقیا اور آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے متقی تھے اللہ کا خوف رکھنے والے تھے تقویزگاری کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت یاہی علیہ سلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا تو فرمائے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرمائے یاہی علیہ سلاط والسلام کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ پر رقت تاریخ ہوتی تو کئی کئی دنوں تک مسلسل رویا کرتے وہ برم بھی والد ہی اب بتائیے کہ نبی ہیں نبوت ملی ہے اس قدر بڑا مقام ہے لیکن فرمایا جا رہا ہے وہ برم بھی والدہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت یاہیہ علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی کہ یہ ایسے نبی ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں ہر نبی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ خوبیاں ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے وہ والدین کا بیٹا ہی ہے یا بیٹی ہی ہے وہ والدین کا بچہ ہی ہے اسے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا اور ان سے محبت کا سلوک کرنا اور ان پر شفقت کرنا اس پر یہ فرض اور لازم ہے جبارن آسیا حضرت علیہ السلام سرکش اور والدین کے نافرمان فرمان نہیں تھے والدین کی نافرمانی کرنا اور سرکشی کرنا یہ خوبی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عیب ہے حضرت علیہ سلام اس ایب سے پاک ہے وہ سلام یوم جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام وہ یوما یمو اور جب انہوں نے وصال پایا ان کی وفات ہوئی اس دن بھی سلام وہ یوم یو بآتو اور جب وہ زندہ ہو کر کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام تین موقع ہیں پیدائش وصال کل بروز قیامت اٹھنا تینوں موقعوں پر آپ پر سلام بھیجا گیا حسین فرماتے ہیں، یہ تین موقع بڑے اہمیت کے حامل ہیں اسی لیے مسلمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یوم ولادت کا ذکر کرتے ہیں یوم وصال کا ذکر کرتے ہیں اور پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب جلوہ افروز ہوں گے تو سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان قیامت میں تشریف لائیں گے آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیقی کے اکبر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا حدیثی پاک میں اس طرح ذکر ہے اور پیچھے جنت البقی اور جنت المعلا کے مسلمان مدفون ہوں گے اور اس طرح اس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے اس سے یوم ولادت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور یوم وشال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یوم ولادت دنیا میں آنے کا دن ہے اور یوم وشال اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے نبی کے لیے دونوں دن مبارک ہیں جب دنیا میں آئے تو ان کا آنا مبارک ہے اور جب وہ مشن مکمل کر چکے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اللہ سے ملاقات کرنا وہ بھی مبارک ہے ہاں ہم لوگوں کے لیے ان کی جدائی ایک غم کا دن ہے مگر غم پر معاملہ یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں اور ولادت کی خوشی وہ تا قیامت منائی جا سکتی ہے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ولادت کی خوشی منانے کا حکم ہے